اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ہے کو پوجے جو قامت تک اس کی ناسی اور انہیں ان کی پوجا کی خبر تک نہ ہو